تو اسلام کا نظریہ یہ ہے ان ہم نات بچوں کے لیے سلائی کہانی ہے اور بہت کچھ محمد نشیب رہا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ پران ڈاٹ کام ہر ماہ کے دوسرے اتوار کو یہاں القرآن کوچ سینٹر بہادر آباد میں فکری موضوعات پر درس قرآن و حدیث منعقد کیے جاتے ہیں آج کا درس قرآن اسی سلسلے کا حصہ ہے اور آپ حضرات و خواتین کے علم میں ہے کہ آج ہمارا موضوع مسلمانوں کے زوال دنیا کو کیا نقصان پہنچا کی نشست نمبر دو ہے آج حضرت مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب دامت برکا تو جن پوائنٹس اور جن نکات پر گفتگو کریں گے وہ درج ذیل ہیں نمبر ایک مسلمانوں کو عروج کیسے حاصل ہوا نمبر دو مسلمانوں کے تنزل کا آغاز کب اور کیسے ہوا نمبر تین فتنہ تعطاب نے عالم اسلام پر کیا اثرات مرتب کیے نمبر چار مسلمانوں کے زوال اور مغربی تہذیب کے عروج سے دنیا کس خطارے سے دوچار ہوئی نمبر پانچ دجالی تہذیب کے ترکیبی عناصر کیا ہیں نمبر چھ ارباب کلیسا نے اہل علم پر کیا کیا مظالم تھائے اور نمبر سات امت مسلمہ کے زوال کو عروج میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے میں حضرت سے گزارش کروں گا کہ درس قرآن و حدیث کا آغاز فرمائیں الحمد للہ وبحدہ وسلاۃ وسلم علام اللہ نبی بعدا اما بعد فاعوذ باللہ من شیخ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بکدال وسطن شہداس بے رسول علیکم شہیدہ صدق اللہ قابل احترام خواتین و حضرات جیسا کہ آپ کو بتایا گیا ہمارے آج کے درس قرآن کا موضوع بھی وہی ہے جو پچھلے ماہ درس قرآن کا موضوع تھا یعنی مسلمانوں کے زوال سے دنیا کو کیا نقصان پہنچا اور اس موضوع کے ضمن میں جو سوالات اٹھائے گئے ان میں سے تین سوالات ایسے ہیں کہ ان کے جوابات گزشتہ درس میں دیے جا چکے ہیں یعنی مسلمانوں کو عروج کیسے حاصل ہوا نمبر دو مسلمانوں کے تنزل کا آغاز کب اور کیسے ہوا نمبر تین فتن تعطار نے عالمی اسلام پر کیا آسکار ڈالے آج اس زمن کا چوتھا سوال اور اسی کے ضمن میں پانچویں سوال کا بھی جواب آ جائے گا کہ مسلمانوں کے زوال اور مغربی تہذیب کے عروج سے دنیا کس خسارے سے دوچار ہوئی سب سے پہلے تو یہ جان لیں کہ خود مغربی تہذیب کیا ہے اور اس کا آغاز کب سے ہوا تو عام طور پر بتایا جاتا ہے کہ مغربی تہذیب کا آغاز کم و بیش تین سو سال پہلے ہوا لیکن مغربی تہذیب کا نسلی اور نظریاتی تعلق جو ہے وہ یونانی اور رومی تہذیب سے ہے جو کہ ہزاروں سال پرانی تہذیبیں ہیں یونانی تہذیب کی چار بڑی خصوصیات مورخین نے بیان کی ہیں پہلی خصوصیات یہ پہلی خصوصیت یہ کہ غیر محسوسات کی بے بکاہٹی یعنی جو چیزیں حواس میں نہیں آتی دکھائی نہیں دیتی سنائی نہیں دیتی جن کا مشاہدہ نہیں ہوتا ان کا انکار ان کی اہمیت کی کمی جبکہ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں تو وہ چیزیں جن کو ہم مغیبات کہتے ہیں یعنی جو چیزیں نظروں سے غائب ہیں سب سے زیادہ اہمیت تو انہی کو حاصل ہے چنانچہ قرآن کریم کا جو آغاز ہوا سورت البقرہ کی ابتدائی آیات تو اللہ فرماتے ہیں مینونا یؤمنون بالغیب متقین کی اللہ کے مقرب اور محبوب بندوں کی اور ایمان والوں کی پہلی صفت جو بیان فرمائی وہ یہ کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں یعنی ایسی چیزیں جن کا حواس سے ادراک نہیں ہو سکتا جن کو دیکھا نہیں جا سکتا جن کو چھوا نہیں جا سکتا جن کو سونگا نہیں جا سکتا جن کو سنا نہیں جا سکتا ان چیزوں پر وہ ایمان رکھتے ہیں تو پہلی خصوصیت جو یونانی تہذیب کی تھی وہ یہ کہ ایسی چیزوں کا انکار یا ایسی چیزوں کی بے بکتی جن کا مشاہدہ نہیں کیا جا سکتا جو محسوس نہیں کی جا سکتی دوسری خصوصیت یونانی تہذیب کی جو تھی وہ یہ کہ اس میں روحانیت کی کمی تھی مادیت پر زیادہ زور تھا لیکن ایمان اور روحانیت یہ چند اہمیت اور عظمت ان کے دل میں نہیں رکھتے تھے تیسری خصوصیت دنیا کی زندگی کی بہت زیادہ پرستش دنیا کے ساتھ بہت زیادہ تعلق فریختگی کی حد تک دیوانگی کی حد تک عشق کی حد تک مقصد اصلی کی حد تک یعنی دنیا کو مقصد اصلی بنا لینا یہ تیسری خصوصیت تھی اور چوتھی خصوصیت یونانی تہذیب کی وطن کی محبت میں غلوب تشدد افراد مبالغہ دیکھیے وطن کی محبت حدود کے دائرے میں ہو تو یہ کوئی بری چیز نہیں ہے یہ مطلوب ہے اسلام اس کی اجازت دیتا ہے حدیث ثابت ہے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے صحابہ رام کو اپنے وطن سے محبت تھی صحابہ اکرام مکہ سے ہجرت کر گئے مدینہ منورہ چلے گئے اور جو حضرات جا چکے وہ جانتے ہیں کہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کے مقابلے میں بہت زرخیز بہت سرسبز ہے لیکن اس کے باوجود صحابہ اکرام کو مکہ بہت یاد آتا تھا وہاں کی گنجی ننگی جلی ہوئی پہاڑیاں یاد آتی تھی وہاں کی گاس یاد آتی تھی وہاں کی گلیاں وہاں کے بازار یاد آتے تھے اللہ کا گھر بھی یاد آتا تھا تو وطن کی محبت انسان کی فطرت میں ہے اور اسلام اس سے منع نہیں کرتا لیکن وطن کی محبت میں گلوب یہ غلط ہے وطن کو خدا کا درجہ دے دینا یہ غلط ہے اگر ایمان پر وطن کو قربان کرنا پڑے تو قربان کیا جا سکتا ہے یہ سستا سودا ہے البتہ ایمان پر کسی چیز کو قربان نہیں کیا جا سکتا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ باوجود کے آپ کے اباؤ اجداد کا وطن تھا اور جسے کہتے ہیں جنم بھومی تھا وہی آپ کی ولادت ہوئی وہیں اٹھان ہوئی وہیں بچپن گزرا وہیں جمانی وہی, جمان وہی نبوت ملی لیکن اس کے باوجود مدینہ منورہ والوں سے انسار سے کہہ دیا تھا کہ میرا جینا بھی تمہارے ساتھ ہے میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے جب مکہ فتح ہوا تو انسار کو خیال ہوا کہیں ایسا نہ ہو کہ اب حضور اکد صلی اللّہ علیہ وسلم ہمیں چھوڑ کر مکہ ہی میں آ بسے اس لیے کہ آپ کا وطن ہے تو حضور اکد صلی اللّہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دی کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا میرا جینا بھی تمہارے ساتھ اور میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ ہے تو یہ چار خصوصیات تھیں یونانی تہذیب کی جو چیزیں نظر نہیں آتی ان کا انکار یا ان کی اہمیت کی کمی روحانیت کا فقدان دنیا کی زندگی کی بہت زیادہ پرستش اور وطن کی محبت میں ازحد گلوب پھر رومی تہذیب یہ بھی یونانی تہذیب کی جانشین بنی تو عیسائیوں میں بھی ان دونوں تہذیبوں کے اثرات منتقل ہوئے یونانی تہذیب کے بھی اور ایرانی رومی تہذیب کے بھی اور یہ جو جس کو ہم مغربی تہذیب کہہ رہے ہیں اس کے اندر بھی یہ چاروں چیزیں نظر آتی ہیں مغیبات یعنی جو چیزیں عقل سے مابرہ ہیں حواس سے مابرہ ہیں ان کا انکار اور روحانیت کا ایک قسم کا مذاق اور دنیا کی محبت میں بہت آگے نکل جانا اور وطن کی محبت میں غلوب اگر آپ دیکھیں گے تو یہ چارے چیزیں ہمیں مغربی تہذیب میں بھی نظر آتی ہے عیسائیت میں ایک وقت ایسا گزرا ہے کہ رحبانیت کا بہت چرچا ہو گیا اللہ نے قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر کیا وہ رحبانیت نب سدا اوہا ماں کتب نہ آ رہی ہوں اللہ رضوان اللہ حق تو رہبانیت کا بڑا چرچا ہوا یعنی ترک دنیا اپنے خیال میں اپنے معبود کو اپنے خالق اور مالک کو خوش کرنے کے لیے دنیا سے لا تعلقی اہل و عیال سے رشتہ داروں سے کنارہ کشی پہاڑوں کی غاروں اور جنگل کے تاریخ گوشوں میں گوشہ نشینی اچھی چیزوں سے لذیذ غذاؤں سے صاف ستھرے لباس سے ایک قسم کی نفرت ایسا چرچا ہوا رہبانیت کا تو جو اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ رحبانیت کو انہوں نے شروع تو کیا تھا اپنے خیال میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے لیکن ان کی حدود کا لحاظ نہ کر سکے رہبانیت کی حدود کا لحاظ نہ کر سکے اور حد سے آگے بڑھ گئے جو جتنا گندا رہتا تھا اسے اتنا ہی نیک سمجھا جاتا تھا جو اپنے آپ کو جتنی زیادہ تکلیف دیتا وہ اتنا ہی خوش ہوتا تھا کہ میرا مالک میرا خالق میرا اللہ مجھ سے خوش ہو رہا ہے ایسے راہب بھی تھے جو زندگی بھر کوئی اچھی غذا استعمال نہیں کرتے تھے صرف گھاس پر گزارا کرتے تھے ایسے بھی تھے جو سال سال کھڑے رہتے تھے تھک جاتے تو دیوار یا چٹان کے ساتھ پیک لگا کر تھوڑا سا سکون لے لیتے وغیرہ نہ بیٹھتے تھے نہ لیٹتے تھے بعض راہبوں کے بارے میں پڑا کہ عیسائیوں کے ہاں فخریہ طور پر ان کا ذکر کیا جاتا تھا کہ فلاں ایسا اللہ والا راہب گزرا ہے کہ پچاس سال تک اس کے منہ پر پانی کا ایک چھینٹا بھی نہیں لگا پانی کا ایک خطرہ بھی نہیں پڑا اس بات کو فخریہ طور پر دھیان کے جاتا اور فلاں راہب ایسا گزرا ہے جس نے کئی سال تک کبھی حسل نہیں کیا اور فلاں نے کبھی سنجا نہیں کیا اس چیز کو فخریہ طور پر بیان کرتے تھے اللہ اکبر میرے بھائیوں میری بہنوں اللہ کا شکر ادا کیا کریں جس نے ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے آپ کے واسطے سے ایسا بے مثال مذہب عطا فرمایا کہ تہارت نظافت اور صفائی اس کا ایک جز ہے بہت بڑا حصہ ہے کہاں تو وہ جو یہ سمجھتے تھے کہ ساری زندگی پانی کا ایک قطرہ اس کے منہ پر نہیں پڑا لہذا وہ بڑا مقرب اور اللہ کا بڑا محبوب ہے اور کہاں وہ مذہب جس میں پانچ دفعہ تو وضو ہے ہی اگر کوئی سارا دن ہی وضو رہے تو وہ اور زیادہ اللہ کا مقرب اور محبوب ہوتا ہے جتنا اپنے آپ کو پاک صاف رکھے اتنا ہی اللہ اس سے خوش ہوتا ہے ہمارے آ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال تو یہ تھا کہ آپ کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی لیکن اس کے باوجود آپ وضو کا اہتمام کرتے غسل کا اہتمام کرتے کپڑوں کی صفائی کا اہتمام کرتے بالوں کی صفائی کا اہتمام کرتے اور اپنے زمانے کی جو سب سے قیمتی خوشبو ہوتی تھی وہ استعمال فرماتے تو بتا یہ رہا تھا کہ ایک وقت عیسائیت پر یہ گزرا ایسا گزرا کہ رہبانیت کا بڑا چرچا یہ سمجھ لیا گیا تھا کہ اللہ کو خوش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دنیا اور دنیا کے تقاضوں اور دنیا کی ذمہ داریوں اور اہل و عیال اور خراب داروں سے اور لذیذ غذاؤں اور صاف ستھرے لباس سے بالکل دور رہا جائے تو اللہ خوش ہوگا گیارہویں صدی تک گیارہویں صدی عیسوی تک اہل کلیسا یہ چھائے رہے ان کا راج تھا پوری عیسائی دنیا پر اس کے بعد مذہب اور عقل میں یوں کہ اہل کلیسا اور روشن خیالوں میں چپکل شروع ہو گئے لیکن اقتدار تھا ارباب کلیسا کا چنانچہ جو شخص بھی کلیسا کی روایات سے ہٹ کر بائبل کی آیات سے ہٹ کر عیسائیت کی قدیم تعلیمات سے ہٹ کر کوئی سوچ کوئی نظریہ کوئی تحقیق پیش کرتا تو اسے عبرت کا نشان بنا دیا جاتا تھا لکھا ہے کہ تقریباً تین لاکھ دانشوروں روشن خیالوں سائنسدانوں موجدوں محققوں کو عبرتناک سزائیں صدا, دی گئیں جن کا اندازہ آپ اس سے لگا سکتے ہیں کہ ان میں سے بتیس ہزار کو زندہ جلا دیا گیا <laughs> پھر یہ جو روشن خیال تھے محققین موجدین سائنسدان یہ اہل کریسہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے ہر اس چیز کا انکار کرنا شروع کر دیا جس کی نسبت مذہب کی طرف یا کلیسا کی طرف دانشوروں کے درمیان اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ دانشوروں نے سائنس دانوں نے محققین نے موجدین نے ہر اس چیز کا انکار کرنا شروع کر دیا جس کی نسبت مذہب یا کلیسا کی طرف تھی خواہ وہ عقیدہ ہو وہ علم ہو وہ آداب ہوں وہ اخلاق ہوں وہ مذہبی عبادات اور مذہبی روایت حقیقت میں سخت افراد و تفرید پائی جاتی تھی ان دونوں طبقوں میں ایک طرف اہل کلیسا تھے جو ہر نئی تحقیق کو ہر نئی ایجاد کو ہر نئی فکر کو الحاد اور بے کا نام دیتے تھے اور دوسری طرف وہ روشن خیال تھے جو ہر اس چیز کی نفی کرتے تھے جس کی نسبت مذہب کی طرف تھی پھر روشن خیالوں نے ایسا پروپے گنڈا کیا کہ عوام کو مذہب کے نام سے بھی نفرت ہو گئی روحانیت کا مذاق اڑائے جانے لگا مادیت کا غلبہ ہو گیا اور وہ اس میں امتیاز نہ کر سکے کہ یہ جو ارباب کلیسا ہماری تحقیقات کا مذاق اڑاتے ہیں یا انہیں الحاد کہتے ہیں تو اس میں کہاں تک مذہب ذمہ دار ہے اور کہاں تک مذہبی رہنما ذمہ دار ہے اس لیے کہ دو چیزیں الگ الگ ہیں مذہب اور مذہبی رہنما تو ہو سکتا ہے ایک چیز مذہب کی نظر میں صحیح ہو لیکن مذہبی رہنما اپنے تعصب کی وجہ سے اپنی تنگ نظری کی وجہ سے اپنے جمود کی وجہ سے وہ اس کا انکار کرتے ہوں مگر روشن خیال اس میں امتیاز نہ کر سکے یہ جو آج کوشش ہو رہی ہے نا کہ بھائی وہی ماحول پیدا کیا جائے جو کسی وقت اربابے کلیسا اور دانشوروں کے درمیان تھا وہی ماحول وہی جنگ وہی چپکلش پیدا کی جائے اور جیسے اس وقت کے دانشوروں نے ہر اس چیز کی نفی کر دی انکار کر دیا جس کی نسبت مذہب کی طرف تھی تو آج بھی یہ کوشش ہو رہی ہے کہ ایسا ماحول بنایا جائے لیکن ایسا ماحول کوشش کے باوجود بنایا نہیں جا سکتا اس لیے کہ الحمدللہ ہمیں اللہ پاک نے جو مذہب دیا اور مذہبی رہنما ہے وہ کسی بھی صحیح تحقیق یا صحیح ایجاد اور صحیح فکر کی نفی نہیں کرتے اور اس کو الحاد اور بے دینی نہیں کہتے کوئی عالم ایسا نہیں جو چاند پر چاند پر پہنچنے کے دعوے کو بےدینی کہتا ہو کہ جو دعویٰ کرے گا کہ ہم چاند پر پہنچ گئے تو وہ بے دین ہے کوئی عالم ایسا نہیں کوئی عالم ایسا نہیں کہ جو اس کو بےتینی کہے کہ اگر ہم یہ نظریہ پیش کریں کہ چاند گھوم رہا ہے ستارے گھوم رہے ہیں اور سورج گھوم رہا ہے زمین گھوم رہی ہے تو یہ بےتینی ہے کوئی عالم ایسا نہیں ہے جو ایسی بات کہہ سکے سوائے کہ بہت ہی کم علم ہو جس کو دنیا کا پتہ ہی نہ ہو مگر نہ جو قرآن اور حدیث پر نظر رکھنے والا عالم ہے وہ ان چیزوں کا انکار نہیں کرتا اور ان چیزوں کو بے دینی قرار نہیں دیتا تو عرض کر رہا تھا کہ اس وقت یہ ماحول پیدا ہو گیا آج جب مسلمانوں جب کے اندر بھی یہ کوشش کر رہے ہیں اور اکثر اس کے حوالے ہمیں بعض دانشوروں صحافیوں کالم نگاروں کی تحریرات میں ملتے کہ مذہب مطلب ایک انسان کا پرائیویٹ معاملہ ہے اور اس, اس کے بارے میں ہمیں کوئی بحث نہیں کرنی چاہیے تجارت ہم جیسے چاہیں کریں حکومت جیسے چاہیں چلائیں سیاست جیسے چاہیں کریں لیکن مذہب وہ اپنی ذاتی زندگی سے تعلق رکھتا ہے گھر کی زندگی سے تعلق رکھتا ہے اس کا بازار سے مارکیٹ سے ایوان حکومت سے بین الاقوامی سیاست سے اس کا کوئی تعلق نہیں تو یہ مادی سوچ یہ جعلی سوچ یہ پوری مغربی تہذیب پر چھائی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے اور میں اگر اس ججالی اور مادی سوچ کا ایک جملے میں خلاصہ نکالنا چاہوں تو وہ حض مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں یہ ہوگا حضرت نے فرمایا کہ آج کی جو مغربی اور زجالی تہذیب ہے اس کا حقیقت میں نعرہ یہ ہے کہ لا موجودہ بل کچھ موجود نہیں ہے سوائے پیٹ اور میدے کے کوئی چیز نہیں جبکہ اسلام کا نعرہ کیا ہے لا موجود اللہ نا محبود اللہ نہ محبوب اللہ نا مقصود اللہ اسلام کا نعرہ تو یہ کہ اللہ کے سوا کوئی محبوب نہیں، اللہ, سوا کوئی نہیں اللہ کے سوا کوئی مقصود نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حقیقت یہ کہ اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں حقیقی وجود تو صرف اللہ کا ہے جبکہ مغربی تہذیب نے جو نہرا دیا جو سوچ دی وہ یہ کہ پیٹ کے سوا میدے کے سوا مادی فائدے کے سوا اور کوئی چیز موجود نہیں ہے اصل مقصود انسان کی زندگی کا میدا اور پیٹ اور اپنی نفسیاتی خواہشات کی تکمیل ہے تو یہ جو چوتھا اور پانچواں سوال تھا کہ مسلمانوں کے زوال اور مغربی تہذیب کے عروج سے دنیا کس خسارے سے دوچار ہوئی تو اس, ان دونوں سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کی گئی اور یہیں سے ہم منتقل ہوتے ہیں چھٹے سوال کی طرف کہ جعلی تہذیب کے ترکیبی عناصر کیا ہے دجال اور دجالی تہذیب کے بارے میں بہت سی کتابیں لکھی جا چکی بہت سی کتابیں لکھی جا رہی ہیں کچھ ہی وقت میں اس وقت بہت سی کتابیں منظر عام پر آئی ہیں میں ان کتابوں کے اور احادیث کے مطالعے کے بعد جس نتیجے پر پہنچا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ دجالی تہذیب کے چار ترکیبی عناصر ہیں سب سے پہلا انصر اس کا وہ ہے دجل جیسا کہ حضرت ندوی رحمت اللہ علیہ نے بھی لکھا کہ دجال کا سب سے بڑا تعارف خود دجال کا نام ہے دجال کا یہ جو لفظ ہے یہ دجال کا سب سے بڑا تعارف ہے دجال کا مانا کیا ہے فریب دینے والا دوکا دینے والا ملمہ سازی کرنے والا یہ جو دجالی تہذیب ہے اور میں مغربی تہذیب کو بھی دجالی تہذیب ہی سمجھتا ہوں اس کا پہلا انصر وہ دجل اور فریب ہے تو جھوٹ ملما سازی لیکن یہ کہ عام دکاندار دھوکہ دیتا ہے کھانے پینے کی چیزوں میں استعمال کی چیزوں میں اور یہ دھوکہ دیتے نظریات میں افکار میں اپنے جھوٹے نظریات کو انہوں نے ملم سازی کے زور پر پوری دنیا میں مقبول کروا دیا ان کا پرچار کر دیا مثال کے طور پر ان کا ایک نعرہ آزادی نسواں عورت کو آزادی دی جائے اب یہ بظاہر بڑا خوبصورت نعرہ ہے جب یہ آزادی نسواں کا نعرہ لگاتے ہیں اور اس میں عورت کی مظلومیت کو بیان کرتے ہیں تو بعض دیہاتوں کی عورتوں کے مناظر دکھاتے ہیں عورت کتنی مظلوم ہے جلی ہی عورتوں کے مناظر دکھاتے ہیں اور ستم تشیدہ عورتوں کی کہانیاں بیان کرتے ہیں کہ عورت کتنی مظلوم ہے لیکن کیا بات کہی یہ مظلوم عورت کو حق دینا چاہتے ہیں نہیں یہ عورت کو مزید ظلم و ستم کا نشانہ بنانا چاہتے ہیں آزادی نسواں کے نعرے کا مقصد عورت کو حقوق دینا نہیں ہے بلکہ عورت کو ایک جن سے عرضہ بنانا ایک عیاشی کا سامان بنانا آپ بتائیے کہ پردے کا کیا تعلق ہے آزادی نسواں کے ساتھ کہ عورت کو اگر پردے سے محروم کر دیا جائے تو عورت کو آزادی مل جائے گی عورت کو شوق پیس بنا دیا جائے تو کیا یہ عورت کو آزادی مل گئی عورت کو بدکاری کی زناب جاری کی آزادی دے دی جائے تو کیا یہ عورت کو آزادی مل گئی تو بظاہر یہ الفاظ بڑے خوبصورت آزادی نانا بڑا پرکشش لیکن اس کے پیچھے جو مقاصد ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں کہ ہمارے خاندانی نظام کو دنیا بھر کے خاندانی نظام کو تباہ کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے کہ نکاح کی ضرورت ہی محسوس نہ کی جائے مقصد بن جائے اپنی شہبت کی پیاس بجانا خواہ وہ کسی بھی طریقے سے بجا لی جائے جو چاہے جس عورت کے ساتھ چاہے اپنی شہوانی پیاس بجالے باقی نکاح کی ضرورت نہ رہے کہاں تو وہ عورت جو منقوہ بن کر حقوق کی حقدار بنتی ہے اور گھر کی شہزادی بنتی ہے اور کہاں وہ عورت جو چند روپے کے بدلے میں بازاروں میں چرواہوں میں مارکیٹوں میں اپنی عزت و ناموس بیچتی پھرتی ہے تو مقصد عورت کو حقوق دینا نہیں ہے لیکن نعرہ بڑا پرکشش ہے اسی طریقے سے یہ آزادی رائے کہ میں ہر شخص کو حق حق حاصل ہے اپنی رائے کا اظہار کر سکے اب بظاہر بڑا پرکشش है ہے کسی پر کوئی پابندی نہیں جو چاہے اپنی رائے کا اظہار बहुत بہت اچھا लेकिन لیکن ظالم اس نعرے کی آڑ میں کیا چاہتے ہیں کہ جو چاہے اللہ کا مذاق اڑا دے جو چاہے نبی کا مذاق اڑا دے جو چاہے قرآن کا مذاق اڑا دے جو چاہے مقدس شخصیات کا مذاق اڑا دے فرشتوں کا مذاق اڑا دے جب اعتراض کریں ایسا کیوں کرتے ہو وہ کہتے ہیں یہاں تو آزادی رائے ہے ہر شخص کو اپنی رائے پیش کرنے کا حق حاصل ہے اس پر ہم کوئی قدرن کوئی پابندی نہیں لگا سکتے ایک تیسرا نعرہ ان کا دیکھیں معیار زندگی کی بلندی معیار زندگی کو بلند کیا جائے یہ معیار زندگی کی بلند کرنا یہ نارا کتنا پرکشش ہے کہ زندگی کا معیار بہتر سے بہتر ہو لیکن اس नारे के زمین میں کیا کیا جا رہا ہے خواہشات بے پناہ को کو بہت بڑھا دیا گیا جب کہ آمدنی کے ذرائع کم چنانچہ ہر شخص پریشان ہے ہر شخص صوبی قرضے لینے پر مجبور ہے تاکہ اپنے معیار زندگی کو بلند کر سکے میں بھی چاہتا ہوں زہد بھی چاہتا ہے بکر بھی چاہتا ہے خالد بھی چاہتا ہے میری زندگی کا معیار بلند ہو جو جھونپڑا نہیں بنا سکتا وہ بنگلہ بنانے کے چکر میں ہے جو موٹر سائیکل نہیں خرید سکتا وہ کار خریدنے کے چکر میں ہے معیار زندگی کی بلندی سودی قرضے لے رہے ساری انسانیت کو سودی قرضوں میں جھکڑ دیا گیا تو یہ یہ جو جعلی تہذیب کا ہے اس کا پہلا انصر پہلا لازمی جس وہ دجل اور فریب کہتے کچھ ہے اور مقاصد کچھ اور ہے دوسرا میں جو سمجھتا ہوں اس کا انصر وہ مادیت بس جو کچھ ہے یہ ظاہر نظر آنے والی زندگی ہے روحانیت کوئی چیز نہیں ہے اور تیسرا اس کا بنیادی انصر وہ لذتیت لذت حاصل کرنا لذت حاصل کرنا یہ دجالی تہذیب کا ایک بنیادی انصر ہے ہر شخص کو حق حاصل ہے جس طریقے سے چاہے لذت حاصل کرے اور چوتھا اس کا انصر وہ شہوانیت۔ یہ چار بنیادی عناصر ہیں ابھی آپ نے دیکھا کہ اخبارات میں ابھی میں نے پرسوئی خبر پڑی کہ امریکی صدر اوباما نے ہم جنس پرستوں کی حمایت کی آپ اندازہ کیجیے پڑھے لکھے لوگ ہیں ہم جنس پرستی کی حمایت کی جا رہی ہے فطرت کے خلاف جنگ کی جا رہی ہے اور جب اس نے ہم جنس پرستوں کی حمایت کی تو اخبارات نے لکھا کہ اس کی حمایت میں ایک دم امریکہ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ لوگ اس کی طرف پلٹ پڑے یعنی ایک فرد کا تباہ ہونا الگ رہا ایک گاؤں کا تباہ, تباہ ہونا الگ رہا پورا معاشرہ پورا ملک انارکی کی طرف اللہ کی بغاوت کی طرف جا رہا ہے وہ گنا جس کی وجہ سے ایک قوم کو سفر ہستی سے مٹا دیا گیا اور اس طریقے سے مٹایا گیا کہ کسی قوم کو ایسا عذاب نہیں دیا گیا جو عذاب ہم جنس پرست قوم کو دیا گیا یعنی ان کی بستی کو اٹھا کر آسمانوں تک لے جایا گیا اور وہاں سے الٹا پٹک لیا گیا یہاں تک کہ سب تباہ و برباد ہو گئے تو آج اس, اس شخص نے اوباما نے ان کی حمایت کی اس قوم کی حمایت کی جو اس گندے عمل میں مبتلا ہے تو پورے امریکہ میں اس کی حمایت میں اضافہ ہو گیا آپ اگر غور کریں تو دجالی تہذیب اور اسلامی تہذیب میں سخت تصاد اور ٹکراؤ ہے اور بار بار میں اس کی وضاحت کرتا ہوں کہ آج کی مغربی تہذیب اپنے اساتذہ اپنے مشاعر کہ افادات کی روشنی میں کہہ رہا ہوں آج کی مغربی تہذیب حقیقت میں دجالی تہذیب ہے تو اس مغربی تہذیب کا اسلامی تہذیب سے کوئی تعلق نہیں بلکہ تصاد ہے اور آج سب سے بڑی جو جگ ہے ان دو تہذیبوں کے درمیان ہے کہ دیکھیے کون سی تہذیب غالب آتی ہے دجالی تہذیب غالب آتی ہے یا اسلامی تہذیب غالب آتی ہے آپ دیکھیں میں نے ارض کیا کہ دجالی اور مغربی تہذیب میں تو پہلا انسد جو ہے وہ دھجر ہے پھرے. لیکن اسلامی تہذیب میں کیا ہے کہ حق اور سچ جو حق ہے اس کو حق کہو اور جو باطل ہے اس کو باطل کہو. باطل, کو باطل کہو اور اس کے ختم کرنے کی کوشش کرو حق کو حق کہو اور اسے پھیلانے کی کوشش کرو ہمیں سکھایا گیا کہ تم اللہ سے دعا کیا کرو اللہ حق کا حقم مرزن مرز بَاطِلًا بَرْزُقْنَ اے اللہ ہمیں جو حق ہے اس کا حق ہونا بتا دے سمجھا دے دل میں اتار دے اور اس کی اتباع کی توفیق دے دے اور باطل کا باطل ہونا ہم پر کھول دے اور پھر اس سے بچنے کی ہمیں توفیق دے دے اسی طریقے سے بڑی پیاری دعا اللہم آرنی اے اللہ عرنی حقیقت اشیائی کمایا اے ہمیں چیزوں کی حقیقت بتا دے چیزوں کی حقیقت شخصیات کی حقیقت نظریات کی حقیقت یہ نظریہ یہ شخصیت یہ چیز حق ہے یا باطل ہے الا ہم پر اس کو کھول دے تو بٹل نہیں ہے بلکہ حقیقت سچ حق جو حق ہے اس کو حق کہو اور حق کو پھیلاؤ اور جو باطل ہے اس کو باطل کہو اور اس کو مٹانے کی کوشش کرو اسی طریقے سے اس میں مغربی جعلی تہذیب میں ماثیت ہے اور اسلامی تہذیب میں روحانیت ہے روحانیت کو ایک مبارک جملے میں اگر بیان کرنا چاہوں تو یہاں پر بھی حیرت نبوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب کا سہارا لوں گا انہوں نے جو سورہ کہب کی تفصیل لکھی تو اس میں فرمایا کہ سورہ کہب کی پوری سورہ کی تفسیر کا خلاصہ وہ ایک جملہ ہے اور وہ کیا ماشاءاللہ ما اللہ یہ پوری سورہ کا خلاصہ ہے کہن جو اللہ چاہتا ہوتا ہے جو اللہ نہ چاہے وہ نہیں ہو سکتا جو مادیت کے پرستار ہیں جو اسباب کو خدا کا درجہ دیتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسباب سے سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن ایک مومن کی سوچ یہ کہ اسباب میں اثر اللہ ڈالتا ہے اللہ چاہے گا تو ہوگا اللہ نہیں چاہے گا تو نہیں ہوگا ہمیں ہزار بار نہیں خدا کی قسم کروڑ بار دکھا دیا جائے اور آنکھوں سے ہم دیکھ لیں کہ اسباب سے یہ کر رہے ہیں اسباب سے وہ کر رہے ہیں ہم اس کو نہیں مانیں گے ہمارا عقیدہ ہمارا یقین یہی ہے کہ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا اور جو اللہ نہیں چاہے گا نہیں ہو سکتا سبب میں اثر اللہ پیدا کرتا ہے اگر اللہ اثر پیدا نہ کرے تو سبب ہمارے مسئلے حل نہیں کر سکتا ہے سبب کا نتیجہ ظاہر نہیں ہو سکتا ہے اسی طریقے سے میں نے ارض کہ اس میں لذتیت اور شہوانیت یہ بنیادی عناصر ہیں اسلام کہتا لذت کا حصول جائز ہے لیکن حدود کے دائرے میں شہبت کی تکمیل جائز ہے لیکن حدود کے دائرے میں حد سے اسلامی حدود سے آگے بڑھ کر کسی لذت کا حصول اور کسی شہبت کی تکمیل یہ اسلام اس کی ہمیں اجازت نہیں دیتا ہے تو بھائی یہ دجالی تہذیب کے بنیادی چار عناصر ہیں اللہ تعالی ہمیں اس دجالی تہذیب سے حت المکان بچنے کی توفیق عطا فرمائے اب آخری سوال کی طرف آ رہا ہوں سوال یہ تھا کہ امت مسلم کے زوال کو عروج میں کیسے تبدیل کیا جا سکتا ہے میں یہاں حضرت امام مالک رحمت اللہ کے اس مشہور کال کا سہارا لوں گا جس میں وہ فرماتے ہیں لا لاسل آخر اللہ بما صلح بھی ابل اس امت کے آخری لوگوں کی اصلاح بھی اسی چیز سے ہو سکتی ہے جس چیز سے اس امت کے پہلے لوگوں کی اصلاح ہوئی تھی جس چیز نے اس امت کے پہلے حصے کے زوال کو عروج میں بدلا تھا اسی چیز سے اس امت کے آخری حصے کے زوال کو بھی عروج میں بدلا جا سکتا ہے یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول ہے اور ایک اور قول سنانا چاہوں گا اپنے قریب کے زمانے کے ایک مفکر عالم اور قائد کا انیس سو پندرہ میں مولابر کلام آزاد نے کہا تھا کہ اگر کوئی شخص زوال امت کا علاج دریافت کرے اور وہ کہے کہ ایک ہی جملے میں امت کے زوال کا علاج بیان کیا جائے تو میں یہ کہوں گا کہ امت کے زوال کا علاج یہ ہے قرآن معارف بیان کرنے والے مرشدین اور صادقین پیدا کیے جائیں تو اس امت کے زوال کو عروج میں بدلا جا سکتا ہے میں مالک رحمت اللہ علیہ نے جو فرمایا کہ اس امت کے پہلے حصے کو جس چیز سے عروج ملا تھا اس امت کے آخری حصے کو بھی اسی سے عروج مل سکتا ہے تو وہ کیا چیز تھی جس سے امت کے پہلے حصے کو عروج ملا وہ قرآن تھا قرآن کے ساتھ تعلق قرآن کا فہم قرآن پر عمل اور قرآن کو اپنا دستور اور منشور بنانا یہ چیز تھی جس نے عرب کے بدبوں کو اور عرب کے چرواہوں کو زمانے کا امام بنا دیا اور حیض عمر بن خطاب ردر کے الفاظ میں جو پہلے بھی سنایا تھا میرے فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا صحابہ سے کہ ہم عرب دنیا کی سب سے زلیل قوم تھے ہمیں نفرت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا لیکن ہمیں عزت ملی عروج ملا کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر اگر ہم دوسری چیزوں میں عروج اور کمال تلاش کریں گے تو پھر ہم دوبارہ ذلیل ہو کر رہ جائیں گے تو میرے بھائیو میری بہنوں امت کے پہلے حصے کو عروج ملا کمال ملا قرآن کی بنیاد پر ایمان کی بنیاد پر آج بھی اگر عروج اور کمال مل سکتے ہیں تو وہ قرآنی تعلیمات کی اتباع کی بنیاد پر میں تیسرا کال اس موقع پر سنانا چاہوں گا ایک امام مالک رحمت اللہ علیہ کا قول ایک مولانا آزاد کا اور تیسرا حضرت شیخ الحین مولانا محمود حسن رحمتہ اللہ علیہ کا جو بارہا آپ نے سنا ہوگا اور واقعتاً حل شیخ الہ ہند رحمت اللہ علیہ اس برے صغیر میں امت کا ان سے بڑا شاید نباز ہمدرد اور خیر خاں شاید ان کے بعد کوئی پیدا نہیں ہوا ہے ان سے بڑے علامہ بھی ہیں ان سے بڑے مفتی بھی ہیں ان سے بڑے محدث بھی ہیں ان سے بڑے مفسر بھی ہیں لیکن امت کا نباز امت کی نبض پر ہاتھ رکھنے والا اور امت کے کے و زوال اسباب کو سمجھنے والا اور ان کا حل پیش کرنے والا عملی طور پر اس کے لئے قدم اٹھانے والا شاید ان سے بڑا کوئی نہ ہو تو مونا محمود حسن احمد اللہ علیہ جب مالٹا سے ہا ہو کر تشریف لائے تھے تو مشہور ہے انہوں نے فرمایا کہ میں نے جیل کی تنہائیوں میں مسلمانوں کے زوال پر پستی پر غور کیا تو دو سبب سمجھ میں آئے ایک تو امت کے اندر انتشار اور افطراط اور دوسرے امت کی قرآن سے دوری یہ ہے امت کے زوال کا سبب اور فرمایا کہ میں جیل ہی سے عزم کر کے آیا ہوں کہ حت انکان انتشار اور افطراق کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا اور قرآنی تعلیمات کو عام کرنے کی کوشش کروں گا بچوں کے لیے مکاتب قائم کروں گا اور بڑوں کے لیے درس قرآن کے حلقے وہ قائم کروں گا تو یہ چار تین نام ہو گئے ایک چوتھا نام میں پیش کرنا چاہوں گا شاعر مشرق علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا اور میں چونکہ بعض اوقات ان کا ذکر کرتا رہتا ہوں علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا اور بعض حضرات جو دیکھتے ہیں کہ وہ تو داڑی منڈے تھے اور پھر ان کی بعض باتیں بھی ایسی ہیں کہ ان سے بعض لوگوں کو اختلاف ہے تو ان کو تعجب ہوتا ہے کہ اقبال کی کیوں تعریف کی جا رہی ہے تو اس لیے میں اپنے دفاع کے لیے اور اپنی بات کو معکد اور معید بنانے کے لیے کم از کم دو ناموں کا سہارا لیا کرتا ہوں ایک تو مفکر اسلام حضم سید ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ وہ صرف بہت بڑے عالمینہ تھے بلکہ واقع امت کے بہت بڑے ہمدرد اور خیر خواہ بھی تھے اور عالمی سطح پر ان کی علمیت کو ان کی عملیت کو ان کے مقام کو ان کے کمال کو تسلیم کیا گیا تو انہوں نے ربائے اقبال کے نام سے عربی میں کتاب لکھی جس میں عالم عرب کو اقبال کی شاعری سے اقبال کی فکر سے روشناس کروایا تھا اور دوسرا نام ڈاکٹر غلام مصطفیٰ خان صاحب رحمت اللہ علیہ حیدرآباد والے انتقال فرما گئے قدیم اور جدید دونوں علوم کے وہ حامل تھے اور پاکستان میں ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ ان کی سرپرستی میں جتنے طلبا نے پی ایچ ڈی کیا غالباً پاکستان کی تاریخ میں اتنے طلبا نے کسی کی سرپرستی میں پی ایچ ڈی نہیں کیا اور سو کے قریب کتابیں لکھی اور ان کی وہ بہت ہی زبردست کتاب اقبال اور قرآن تو بارہ تیرہ سو سفے کی کتاب ہے جس میں انہوں نے کوشش کی ہے کہ یہ بتائیں کہ اقبال کی شاعری حقیقت میں قرآن کی ترجمانی ہے ماشاءاللہ تمہیں اقبال کا حوالہ دیتا ہوں نہ تمہیں ان کو مفتی سمجھتا ہوں نہ محدث نہ مطلق مقتدا کہ ان کی ہر بات میں اقتدا کی جا سکے اور ان کی ہر بات کو صحیح تسلیم کیا جا سکے لیکن اس میں شک نہیں کہ اقبال امت کا ایک خیر خواہ تھا اور قرآن کریم کا طالب علم اور قرآن کریم کا ترجمان تھا ممکن ہے اس سے کہیں کچھ غلطی ہو گئی ہو لیکن جان بوجھ کر میرا گمان یہ ہے کہ انہوں نے کہیں بھی قرآن کے خلاف کوئی بات نہیں کہی یہ قرآن کے مقاصد اور معانی کو توڑ مروڑ کر پیش کرنے کی کوشش نہیں کی تھی بلکہ سچی بات تو یہ کہ میں ان کا یہ دعوی پڑھ کر نرس گیا ایک جگہ وہ کہتے ہیں اے اللہ اگر میں نے اپنی شاعری میں کوئی بات قرآن کی ترجمانی کے قرآن کے مقاصد کے خلاف کہی ہو تو مجھے قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے قدموں بوسے سے محروم فرما دینا اور مجھے قیامت کے دن سر عام رسوا کر دینا یہاں تک اللہ تعالی سے مراجعات کی تو بہرحال اقبال بھی قرآن کے حوالے سے اور امت نے جو قرآن کے بارے میں رویہ اختیار کیا اس کے حوالے سے جو کچھ کہتے ہیں اشعار ضرور آپ کو سنانا چاہوں گا اقبال کہتے ہیں زیادہ تر تو اشعار ان کے فارسی میں ہیں کچھ اردو میں بھی ہیں کہتے خوار از محجور قرآن شدی شکوہ سنجے گردشے دوران شدی اے مسلمان تو زریل و خوار تو ہو گیا ہے قرآن کو چھوڑ کر مگر شکوہ کرتا ہے گردش دوران کا مسلمان اصل تو زریل ہوا پستی میں گیا قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے لیکن شکوہ کرتا ہے مغربی سازشوں کا سامراجی سازشوں کا گردش دوران کا لیکن جو اصل حقیقت ہے اس کو اس کا اقرار نہیں کرتا اور پھر وہ کہتے ہیں اے تو شبنم بر زمین افغندائی در بغل داری کتاب زندائی اے وہ مسلمان کہ تو شبنم کے قطرے کی طرح زمین پر زلیل ہو کر پڑا ہوا ہے تیری بغل میں زندہ کتاب ہے اگر تو اس کو تھام لے تو اللہ تو اللہ تعالیٰ تجھے عزت و رفات سے نواز سکتے ہیں اور کہتے ہیں وہ معزس تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تمہار ہوئے تار کے قرآن ہو کر اور پھر کہتے ہیں جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندے مومن کا دین ہم سرمایہ نظام کے خلاف تو بولتے ہیں امریکہ کے سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف برطانیہ کے مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف لیکن آج عالم اسلام نے کون سا نظام اپنایا ہوا ہے کیا یہ اسلامی نظام ہے کیا یہ قرآنی نظام ہے نہیں وہی مغرب کا سرمایہ دارانہ نظام ہے جو مسلمان نے اپنا رکھا ہے تو اک کہتے ہیں جانتا ہوں میں یہ امت حامل لے قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین اور پھر کہتے ہیں بآتش با ترا کارے جز ایس از یاسینے او بسامیری اے مسلمان تیرا قرآن کے ساتھ بس اتنا ہی تعلق رہ گیا ہے کہ تیری سوچ یہ ہے کہ اگر قریب المرگ کے قریب یاسین پڑھی جائے تو جان آسانی سے نکل جاتی بس یہ مسلمان کی سوچ رہ گئی کہ مرنے والے کے پاس یاسین پڑھ دو تو جان آسانی سے نکل جائے گی اور اللہ کا بندہ یہ کتاب مردوں کے لیے نازل نہیں ہوئی زندوں کے لیے نازل ہوئی ہے یہ تجھے عزت دینے کے لیے نازل ہوئی اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ اس کتاب کی وطے بعض کو ضلیل کرتا ہے بعض کو عزت عطا فرماتا ہے اور کہتے ہیں ذرا توجہ سے سنیے گا فرماتے ہیں صوفیے پشمین پوش حال مست از شرابے نغمے قوال مست آتش اب شیرے عراقی در فلش ورن محفلش بقرآم اللہ یہ صوفی صاحب جنہوں نے اون کا لباس پہنا ہوا ہے کنندرانہ فقیرانہ درپیش لبا، دردیشانہ لباس پہنا ہوا ہے یہ قوالی سے تو مست ہو جاتے ہیں اور عراقی کا شعر سن کر اور فلاں اور فلاں کا شعر سن کر ان پر ایک وجب کی کیفیت جاری ہو جاتی ہے لیکن ان کی محفل میں قرآن کا گزر نہیں ہوتا ہے اللہ اکبر کتنے ہی لوگ ہیں جھوٹی ہی کیسے جی کہانیاں قبالیاں اور شاعری سن کر اللہ اکبر وجب کی کیفیت ڈومتے کرتے ہیں پڑنے والوں پر نوٹ مقابلہ جاری ہوتا ہے لیکن قرآن بیان کرے تو سونے لگتے ہیں نیند تاریخی ہو جاتی قرآن کو سننا ہی نہیں چاہتا ایسا ماحول خراب ہوا کہ آج جو اچھے اچھے باعث ہیں وہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ میں کچھ تھوڑا سا قبالی بھی کروں تاکہ کم از کم میرا بات تو سن سکے تو بڑے بڑے خطیب اور باعث وہ بھی قبال بن گئے تاکہ لوگ ان کی تقریر تو سن سکے کسی کو وہ جانتے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی تقریر سنتا ہی نہیں اور کہتے ہیں افسانہ بند مانا بلند اب خطیب و تیلمی گفتار اضعیف و شاز و مرسن کار ابائز جو ہاتھ ہلا ہلا کر تقریر کرتا ہے اقبال کہتے ہیں اس کے الفاظ بہت اونچے معنی اور مقصد بڑا پست بڑا پست کبھی خطیب کی موضوع بہت بیان کرتا ہے کبھی دہلمی کی موضوع بہت بیان کرتا ہے لیکن قرآن بیان نہیں کرتا اللہ اور کیا آخری اشعار سنا رہا ہوں اور سچی بات یہ کہ میں نہیں دیکھتا کہ کہنے والا کون ہے لیکن اللہ نے عجیب اشعار کہلوا دیے اقبال سے عجیب کہلوا دیے کہتے ہیں فاش گویم آنچ کتابیں نہیں دیگر کہتے ہیں جو میرے دل میں بات چھپی ہوئی ہے میں علل اعلان کہہ دینا چاہتا ہوں قرآن کتاب نہیں ہے یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے اس کی تاثیر اس کی جامعت اس کی مانو اس کی گہرائی وہ مجھے یہ کہنے پر مجبور کرتی ہے کہ لوگوں جو تم رسمی طور پر قرآن کو کتاب سمجھتے ہو تو یہ وہ کتاب نہیں ہے یہ تو کوئی اور ہی چیز ہے مسلح پناہ وہ ہم پیدا اسندا پائندہ و گویا اصئی. آئے اللہ کیا عجیب شیر ہے کہتے ہیں یہ اللہ تعالی کی طرح یہ کتاب یہ قرآن اپنے نازل کرنے والے اللہ کی طرح ظاہر بھی ہے پوشیدہ بھی ہے اللہ آپ نہیں سمجھے کیا بات کہہ گئے اقبال اللہ کے بارے میں اگر کہیں کہاں ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہیں بھی نہیں اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں اللہ تو ہر جگہ ہے ہر جگہ ہے مسجد میں بھی وہ مندر میں بھی وہ جنگل میں بھی وہ آبادی میں بھی وہ فضا میں بھی وہ ہوا میں بھی وہ سورج کی کرنوں میں بھی وہ چاند کی روشنی میں بھی وہ ہر جگہ وہ ہے اور ویسے کہیں بھی نہیں ہے اس کا وجود اتنا عام کہ ہر جگہ اور ویسے کہیں بھی نظر نہیں آتا قرآن آسان اتنا کہ ایک چرواہا بھی سمجھ لے اور مشکل اور گہرا اتنا کہ خدا کی قسم اگر اس بر ذخیر کے ذہین انسان انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ کو نور علی اسلام جتنی زندگی مل جاتی ساڑھے نو سو سال اور وہ قرآن میں غور کے علاوہ کچھ نہ کرتے تو میں قسم کھا کے کہتا ہوں وہ ساڑھے نو سو سال کے بعد کہتے میں قرآن کا حق ادا نہیں کر سکا ہوں قرآن کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکا ہوں گہرا اتنا ہے جو جو زمانہ تک کی کرتا جائے گا قرآن کے حقائق کھلتے جائیں گے اور قرآن اپنے آپ کو منوائے گا یہ یاد رکھنا قرآن اپنے آپ کو منوائے گا ہم مسلمانوں نے تو قرآن سے بے وفائی کی ہے قرآن کے حقوق ادا نہیں کیے لیکن قرآن اپنے آپ کو منوائے گا یہ زندہ کتاب ہے ایسے نہیں پادری چل رہے اس کو جلاتے ہیں ارے ایک پادری کے جلانے سے قرآن دنیا سے مٹ نہیں جائے گا خدا کی قسم اور ابرے گا قرآن کری اور آخری شعر ہے اقبال کا وہ کہتے ہیں چ بجا رفت اور چار رفت جہاں دیگر شبد جہاں چو دیگر شبد جہاں دیگر شبد وہ کہتے ہیں قرآن جب اندر اتر جاتا ہے تو انسان بدل جاتا ہے اور جب انسان بدل جائے تو جہان بدل جاتا ہے جب قرآن اندر اترے لیکن ہمارے ہاں ہم قرآن اندر جہاں اترتا ہے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وہ وقت آئے گا لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن حلق سے نیچے نہیں اترے گا ہم ہیں وہ لوگ ہم ہے جھوٹ کیوں بولے سچائی کا اقرار کرو ہم ہیں وہ لوگ کہ ہمارے حلق سے قرآن نیچے نہیں اترتا اوپر اوپر سے لفظ بھی ہیں آواز بھی ہے کلاسے بھی ہے تجویز بھی ہے تلفظ بھی ہے سب کچھ ہے لیکن قرآن اندر نہیں اترتا اندر اتر جائے تو جان بدل جائے انسان بدل جائے اور جب انسان بدلے گا تو پھر جہان بدل جائے گا اور مجھے یقین ہے جب قرآن کریم کے ساتھ ہم سچا تعلق قائم کریں گے قرآن کریم کے سارے حقوق ادا کریں گے اس کی تلاوت کریں گے اس کو سمجھیں گے اس پر عمل کریں گے اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کریں گے اس کو اندر اتار لیں گے تو خدا کی قسم ہم بدل جائیں گے ہمارا زوال عروج میں بدل جائے گا یہ دنیا پھر ہماری ہوگی ہم ہم قرآن کو اپنا قائد مانیں گے دنیا ہمیں اپنا قائد مان لے گی صحابہ نے قرآن کو قائد مانا تھا قرآن کے پیچھے چلے قرآن نے ان کو بلندی عطا کر دی ہمارا زوال عروج میں نہیں بدل سکتا جب تک کہ ہم قرآن کو نہ تھامیں یہ آخری نکتہ ہے آخری بات ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قرآن کریم کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفی کا حضرت مولانا ابھی انتہائی فکر انگیز گفتگو کر رہے تھے قرآن کریم کے حوالے سے یعنی کہ زندوں کے زندہ کلام کے حوالے سے اور آج ہمارے اعلانات کا بیشتر حصہ قرآن کریم کے نشر و اشاعت اس کے پیغام کے نشر و اشاعت اور ترجمہ تفسیر کی کلاسز اور جو مختلف تصاری اس حوالے سے لکھی گئی ہیں اسی پر انشاءاللہ ہمارے اعلانات مشتمل ہوں گے آپ یہ سارے اعلانات سنتے ہوئے جائیں اس لیے کہ اب ہم ایک مقصد کی طرف بڑھ رہے ہیں اور مقصد کے لیے کوئی کا حل بھی ہونا چاہیے اور ہلکے حوالے سے ہمارے پاس جو فینومینس ہیں وہ ہم آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں سب سے پہلے تو میں آنے نئے آنے والے حضرات سے گزارش کروں گا اور خواتین سے بھی کہ اگر انہوں نے ابھی تک اپنے موبائل نمبر ہمارے یہاں نوٹ نہیں کروائے تو کروا دیں تاکہ ہمارے تمام اعلانات اور تمام پروگرامز وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں یہاں منعقد یا ہمارے سینٹرز میں اس کے اعلانات آپ تک پہنچ جایا کریں دوسرا اعلان یہ ہے کہ اگلا ماہانہ درس قرآن کریم ان اللہ تعالیٰ دس جون کو یہیں میں صبح بجے منعقد ہوگا انتہائی اہم اعلان یہ تھا کہ حضرت مولانا محمد اسلم شیخو پوری صاحب سالہ سال تک مدنی مسجد آباد میں درس قرآن کریم دیتے رہے اور الحمد اس کو اللہ تعالی نے بے پناہ قبولیت سے نوازا نہ صرف یہ بلکہ درس قرآن ڈاٹ کام جو اس وقت دنیا میں اردو کی سب سے بڑی ویب سائٹ ہے اس پر مولانا کے تمام دروس بالکل ترتیب کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور اس سے ہزاروں نہیں بلکہ دنیا بھر کے لاکھوں انسان مستفید ہو چکے ہیں نہ صرف مسلم بلکہ نون مسلم نے بھی اس سے استفادہ حاصل کیا ہے حضرت میں جو پار عام وہاں بیان کیا تھا اس کو ہمارے ایک دوست مولانا اشفاق احمد صاحب نے جمع کیا ہے کتابی صورت میں اور یہ انتہائی خوبصورت انداز میں اس کو شائع کیا گیا ہے ایک آسان درس پران اس کا نام ہے اور حضرت مولانا کا انداز بیان آپ نے ملازہ کیا ہوگا کہ انتہائی اس لیے انتہائی آسان اور حضرت جو آیتیں بیان کرتے ہیں آیتوں کی ترجمہ و تفصیل بیان کرتے ہیں وہ اس کے بعد جو ہے موجودہ دور میں امت اس سے کس طریقے سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں کر سکتی ہے اس کو بھی پورے طور پر واضح کرتے ہیں تو پارائے اماں جو عموماً ہم اپنی نمازوں میں بھی پڑھتے ہیں ہمیں ان کے معانی اور مطالب بھی آنے چاہیے ظاہر سی بات ہے جب ہم اس قسم کی کتب کا اور اس قسم کی کے تراجم اور تقاثیر کا مطالعہ کریں گے تو یہ ہمارے لیے اور زیادہ آسان ہو جائے گا انتہائی خوبصورت طبعت ہے اور الحمدللہ پیپر بھی بڑا اچھا یوز کیا گیا ہے پلس اس کی جلد اتنی خوبصورت ہے کہ جہاں سے بھی کھولو بند نہیں ہوتی ہے ہم اس کو گفٹ کے طور پر بھی اپنے احباب میں پیش کر سکتے ہیں ہمارے ہاں شادیوں میں دیگر تقاریب میں اور قسم کے گفٹس کا رواج ہے تو ہم اس قسم کے گفٹ کو بھی رواج دیں تاکہ قرآن کریم کے مطالب اور معانی اور جو اس سے ہم مقاصد امت مسلمہ اس دنیا کے اندر غلبہ دین کا جو مقصد حاصل کرنا چاہتی ہے وہ آسان سے آسان تک ہو باہر اسٹال پر اس کے دو ایڈیشنز موجود ہیں ایک تو عمدہ ایڈیشن اور ایک سادہ ایڈیشن عمدہ ایڈیشن کا ہدیہ 320 روپے رکھا گیا ہے جبکہ درمیانی ایڈیشن ہے وہ 270 روپے رکھا گیا ہے خواتین میں ہم پہنچا نہیں سکے تھے اس لیے خواتین کی یہاں باہر سے ہی یہ دے سکتی ہیں دوسری عظیم خوشخبری یہ ہے کہ میں ہر ماہ آسان ترجمہ قرآن حضرت مفتی محمد تقریع عثمانی صاحب دامت برکات کا اعلان کرتا ہوں آج اس اعلان کے اندر بھی نیا پن ہے اور وہ یہ کہ گزشتہ آٹھ ماہ سے میں ان کے ایک نئے ایڈیشن کا انتظار کر رہا تھا اور اس کے لیے میں ان کو بار بار کہتا بھی رہتا تھا وہ یہ کہ ان کا ایک ایڈیشن تھا تین جلدوں پر مشتمل جو کہ انہوں نے ایک جلد میں کر دیا اس سے پہلے بھی ایک ڈیلکس ایڈیشن یعنی کہ گفٹ ایڈیشن بازار میں آیا تھا لیکن اب اس کے بعد انہوں نے درمیانی جو ایڈیشن جو تین جلدوں میں تھا اس کو بھی ایک جلد میں کر دیا ہے کمال یہ ہے کہ یہ اتنا زخیم ہونے کے باوجود اس کو کسی بھی جگہ سے اگر کھولا جائے کسی بھی سفیر سے کھولا جائے تو یہ بند نہیں ہوتا ہے اور بآسانی اس کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے پورا پران کریم ایک ہی دل کے اندر اور آپ کو پتا ہے کہ آسان ترجمہ قرآن کو اس وقت اللہ تعالیٰ نے جو مقبولیت دی ہے وہ ناقابل بیان ہے اور الحمد اس آسان امت مسلمہ کے اندر جو اس وقت قرآن کریم سے قربت کا ایک جذبہ پیدا ہو رہا ہے اور جگہ جگہ جو درس قرآن اور حدیث کے جو سلسلے جگہ جگہ منعقد ہو رہے ہیں اس کی برکت سے الحمدللہ جو قرآن کریم سے قربت ہو رہی ہے تو آسان ترجمہ قرآن کی نشر و اشاعت بہت بڑی ہے اور الحمدللہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جو جتنے بھی پہلے کے ترجمہ قرآن تھے ان کی اردو لینگویج آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکی تھی حضرت مفتی صاحب نے اس کو بالکل اس لینگویج کو ایزی کیا اور بالکل دور جدید کی جو اردو تھی اس میں منتقل کر دیا تو یہ آٹھ سو روپئے اس کا ہدیہ رکھا گیا ہے کاسٹ ٹو کاسٹ ہم ساری بکس دے رہے ہیں یا ہم کوئی کمانے کا مقصد نہیں رہتے ایک مشن کی ذیل ہے ہماری اور اس مشن کی ذیل کو بروئے کام لاتے ہوئے ہم یہ سارا کام کر رہے ہیں تو یہ آپ آپ میں ہر فرد یہ لیتا ہوا جائے نشر و اشاد کے حوالے سے قرآن کریم کے معانی اور مفاہین لوگوں کے اندر جاگزی کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ کتب ضروری ہے بلکہ سینا بسینا بس اس, اس کی پیغام رسانی بھی انتہائی ضروری ہے رمضان وبار قریب آ رہا ہے ان اللہ تعالی اور القرآن کورسز کے زیر اہتمام پچھلی مرتبہ چالیس مراکز میں شہر کے چالیس مراکز میں خلاصہ یا کی کلاسز منعقد کی گئی تھی چونکہ رمضان قریب آ رہا ہے اس لیے میں ابھی سے یہ اعلان کرنا شروع کر رہا ہوں تاکہ آپ اپنی خواتین کے لیے ابھی سے جو ہے ان کو راضی کرنا شروع کر دیں کہ ان چالیس مراکز میں جہاں آپ کا گھر قریب ہو وہاں آپ اپنی خواتین کو بھیج کر اس سلسلے کو مطلب جو ہے اس میں جو ہے ملٹیپلیکیشن کروائیں آپ اپنی خواتین کو نہ صرف بھیجیں بلکہ جو ہے معاشرے کے دوسرے طبقات میں بھی اس بات کو چلایا جائے تو انشاءاللہ شاء اللہ رمضان المبارک میں چالیس مراکز میں شہر کے خواتین کے لیے اور طالبات کے لیے ہماری کالج یونیورسٹیز کے طالبات کے لیے یہ سلسلہ شروع کیا جائے گا روزانہ ایک پارا صبح دس بجے سے لے کر بارہ بجے تک اس کا خلاصہ یا تفصیل بیان کیا جائے گا اور پورے جو ہے انتیس یا تیس روزے ہوں گے اس میں پورا قرآن کریم ختم کیا جائے گا تو آج جو ہے حضرت نے جو پورا قرآن جو امت کے عروج کے حوالے سے جو گفتگو تھی کہ اس میں کنسنٹریشن سارا کا سارا قرآن کریم سے, سے قربت کے حوالے سے تھا تو یہ مقصد ہمیں کسی صورت میں حاصل کرنا ہے اور یہ ہمارے اعلانات بھی جو کی جو ہے اسی سلسلے کی کڑی ہیں ہمارے یہاں کوسس کے ایک سرگرم ساتھی ہیں ان کی ہمشی علاقہ ایک حادثے میں انتقال ہو گیا ان کی مقبرت کے لیے ہمیں دعا کرنی ہے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے دعا کرنی ہے میرے بہنوں ہی حاجی اارون اور زینب حاجیانی کی مقصد کے لیے دعا کرنی ہے اور ہاں ایک اور اہم اعلان ہے وہ یہ کہ اسلام میں حص کا کاروبار کے حوالے سے یہاں دو نششتوں پر ایک فکری نوعیت کا درس و قرآن و حدیث ہوا تھا مفتی ارشاد احمد اعجاز جو کہ اسلامی مالیات کے بہت بڑے ایکسپرٹ ہیں انہوں نے یہاں دو نششتوں پر مشتمل یہ پروگرام کیا تھا تو اس میں حصت کے کاروبار کے حوالے سے بہت اہم قسم کے سوالات ہوئے تھے اور بالکل اپ ڈیٹ کیا گیا تھا اسلامک ویو پوائنٹ سے تو یہاں باہر اس کی کیفیٹ اور سی ڈیز اویلیبل ہیں بہت سارے حضرات میرے سے پوچھتے رہتے ہیں تو جن حضرات کو اس حوالے سے اشکالات ہوں وہ وہاں سٹال سے لیتے ہوئے جائیں الحمدللہ رب العالمی والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وحب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الظهاب اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم بنا ازبی کا نبیوں کا محمد یار بلا ہمراہ ہماری غلطیاں کتاحیاں معاف فرما اے اللہ قرآن کریم کے حقوق کی ادائیگی میں ہم سے جو کتاحیاں ہوئیں معاف فرما اے اللہ معاف فرما یا اللہ جو زندگی باقی ہے اس زندگی میں تیرے حقوق تیرے پیارے حبیب کے حقوق یا اللہ تیری کتاب مقدس کے حقوق ہم کو ادا کرنے کی توفیق کتا فرما یا اللہ قرآن کریم کو ہمارے دل کی بہار بنا دے آنکھوں کا نور بنا دے غم اور پریشانیوں کا علاج بنا دے زندگی کا امام بنا دے قبر کا ساتھی بنا دینا حشر کا سفارشی بنا دینا یا اللہ یا اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اور پوری امت مسلمہ کو قرآن کریم کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق تھا فرما اس کتاب کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق اتھا فرما یا اللہ ہمارے دل دماغ میں قرآن کا نور اتار دے اے اللہ قرآن کا نور عطا فرما دے اے اللہ قرآن کا نور عطا فرما دے یا رب قرآن کریم کی برکت سے ہماری ساری پریشانیاں دور فرما دے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما دے یا اللہ جن حضرات و خواتین کے لیے دعا کے لیے کہا گیا ان میں سے جو مرحوم ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما آپ یا کی اور اس جیسے دوسرے بھائی بہن جو اپنوں اور غیروں کی قید میں اے اللہ ان کو آزادی نصیب فرما یا رب ایمان ولی سندگی اتا فرما ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا اور قیامت کے دن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الاخرہ فی حسنتا وقناداب النار ربنا تقبل مننا انك انتا السمیع العلیم ما تم علینا انکا انتا التباب الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و خیر خلقہی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 اس کا نظریہ یہ ہے ان لاہ وی رو کو نا اپنے بچوں کے لیے سلائی کہانیاں اور بہت کچھ کرو کر رہا ہے بلندی بے اب ناسی بارہ